اور یوں ہی ہم یوسف کو اس مک پر قدرت بخشی اس میں جہاں چاہے رہے ہم اپن رحمت جسے چاہیں پہنچا اور ہم کوہ کن اجر ضائع ناؤ کرتے